sarvam <laughs> ترن اس دان چتارن والا ہر میں ہر je شاید. شاید. نسلی و ولا رسول کریم. اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم. بسم السلام علی و و و و علی. علیکم خواتین نظرات آپ کے پسندیدہ پروگرام افطار ٹائم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان نادین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے یہ دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نمال و اسباب ہوں نہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ناظرین نے فرمایا کہ بلا شبہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکات لے کر آئے گا اور اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہوگی اور اس پر توہمت لگائی ہوگی ایک کا مال کھایا ہوگا اور دوسرے کا خون بہایا ہوگا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو مارا ہوگا لہذا اس کی نیکیاں کچھ اس کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس کو دے دی جائیں گی بس اگر اس کی نیکیاں دینے کے باوجود بھی لوگوں کے حقوق ختم نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کے جائیں گے اور اس کے بعد اسے دو زخم ڈال دیا جا جائے گا یہ مسلم شریف کی حدیث ناظرین میں نے آج ابتدا آپ کے سامنے پیش کی ہے بات یہ ہے کہ اس معاشرے پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات بڑی خاص نظر آئے کی کہ آج ہمارے رویوں میں ناظرین جھوٹ اس حد تک آ چکا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو دھوکہ دے دیا کرتے ہیں ہمارے لیے بہت ہی عام سی بات ہے آج ہم کسی بھی شخص کے ساتھ فریب کر لیا کرتے ہیں ہمارے لیے بہت سی عام سی بات ہے آج ہم کسی کا مال چوری کر کے کھا جایا کرتے ہیں یا اپنے رویوں کے اندر چوری کر لیا کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں میں چوری کر لیا کرتے ہیں ہمارے لیے بہت ہی عام سی بات ہے کچھ اور کلام کروں گا نا رہیں گے آپ ہمارے, ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صرف ایک بات آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے میں بات کر رہا تھا ناظرین کہ ہمارے رویوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے ہم اس بات کو ماننا بھی چاہیں یا نہیں ماننا چاہیں تسلیم کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہیں دیکھنا چاہیں یا صرف نظر کرنا چاہیں کلام کرنا چاہیں یا خاموش ہو جائیں اپنی زبان کو کھول دیں اس معاملے پر یا اپنی زبانوں پر کفل لگا دیں ہم چاہتے ہوئے بھی ناظرین ان کاموں کو کریں یا چاہتے ہوئے نہ کریں یہ سب ہمارے اختیارات میں ہیں لیکن ایک بات تو طے ہے کہ معاشرہ بہت تیزی سے تبدیلی میں اپنے آپ کو اس حد تک رونما کر چکا ہے کہ اب ہم جن اقدار کو دیکھا کرتے تھے ناظرین یا جس تہذیب کی ہم بات کیا کرتے تھے یا جس تمدن کی ہم بات کیا کرتے تھے یا جس کلچر کی بات ہم کیا کرتے تھے اب وہ کی حد تک ناپید ہو چکا ہے آج آفسز کا حال ہے ناظرین کہ ملازمین جس انداز سے اپنے بس کی خدمت ان کو کرنی چاہیے جس انداز سے اپنے جاب کو انہیں سنسیریٹی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے آج ہمیں وہ بات نظر نہیں آتی آج ناظرین اگر آپ بیوی بی کا شور سے تعلق دیکھ لیں یا شوہر کا بیوی بی سے تعلق دیکھ لیں تو وہ نانف کا جب شوہر پورا نہیں کیا کرتا تو بیوی بی مجبور ہو جاتی ہے خیالت کرنے پر اور دھوکہ دہی کرنے پر اور پیسوں کو چرانے پر اگر آج آپ عمومی رویہ مسلمانوں کا دیکھیں ناظرین تو ہمارے یہاں بہت آسانی سے ہم لوگوں سے جھوٹ بول لیا کرتے ہیں ان کو دھوکہ دے دیا کرتے ہیں ان کے ساتھ فریب کر لیا کرتے ہیں ان کی جائدادیں غص کر لیا کرتے ہیں رشوتے لے لیا کرتے ہیں ان کے مال کو چوری کر کرتے ہیں یعنی ہمارے رویوں میں اب اس بات کی کسی قسم کی شرمندگی رہی نہیں کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ حلیہ ہے کیا ہے یا حرام کیا ہے اب نتیجہ ناظرین کیا نکلے گا اس نتیجے پر آج ہم اس ایوان میں کلا کریں گے کہ آج کا مسلمان اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی جیسا کہ روایتوں میں آیا کہ نماز روزہ زکات تمام چیزیں لے کے آئے گا لیکن ہر چیز اس کے منہ پر مار دی جائے گی اس لیے کہ اس نے کسی پر توہمت لگائی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا نقون بہایا ہوگا ہوگا آج مسلمان ناظرین یہ تمام عبادات کرنے کے باوجود بھی اس بات کو سمجھنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ اس کے رویہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانان کا ہمارے ساتھ سب پہلی جو شخصیت تشریف فرما ہیں آپ فقیر السطف شیخ الحدیث حدیث ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام فرماتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز محبر ہیں حافظ قرآن ہیں قاری قرآن ہیں بہت ہی دل انداز میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا صاحب آخر, آخر میں ناظرین ماشاءاللہ اللہ جو شخصیت تشریف فرما ہے آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں تینتیس برس سے صنا خانی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ اللہ پاکستان کیا پاکستان سے باہر بین الاقوامی سطح پر آپ کی ایک مصنف پہچان ہے آپ سینئر نادخا ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ ماشاءاللہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں داتا صاحب کی نگری سے تشریف لائے ہیں محترم جناب الحاج اختر قریشی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے احسان کے دروازے آپ کے لیے کھلوں گا یادر نازن بورنگ بہت مختصر وقت میں ہم آپ کی کالس کو شامل کریں میں اچھا ہوں کہ آج آپ آ کے قلام کریں کہ صاحب ہم اپنے رویوں میں کہاں کہاں دھوکہ دہی کر رہے ہیں کہاں کہاں فریب کر رہے ہیں کہاں کہاں رشوت دے رہے ہیں کہاں کہاں چوری کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم خیانت کر رہے ہیں آتیوں آپ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلامر آپ مطلق نسن بات کا آغاز کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں معاشرے کے آج کے رویوں کو جیسا میں نے ایک مقدمہ پیش کیا ہے اس کو آپ نے بھی سماعت کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں جنید بھائی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ رویوں میں اگر ہم ہنڈریڈ پرسینٹ نہ کہیں تو نائنٹی تبدیلی آ چکی ہے اور لوگ جو ہے امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمائی اس میں خیانت کر رہے ہیں اچھا وہ جو ذمہ داری رب کریم نے ہم پر ڈالی ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں کا ماحول جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے اسکولس کا ماحول ذکر کیا ہے یعنی خود انسان کے اپنے اعضاء جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ نگاہیں عطا فرمائی ہیں سماعت عطا فرمائی ہے ہاتھ عطا فرمائے ہیں پاؤں عطا فرمائے ان سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہی ان کو اس کے مقاصد میں استعمال کر رہے ہیں <تصفيق> تو یہ عمارت میں عظیم خیانت ہے اور یہ کبیرہ گناوں میں سے ٹھیک بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد اسٹار ٹائم کی آپ کا میزبان محمد جنیز اقبال حاضر خدمت ناظرین آج اس سوال میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جس انداز سے دھوکہ دہی فریب جھوٹ مکاری عیاری رشوت چوریاں یہ جو عام ہو چکی ہیں اس کا سدباب کیسے ہو شامل کرتے ہیں جناب اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس سیوان میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے پروگرام کیا اس پہ مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے جس ٹاپک پہ آج آپ نے گفتگو شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کے ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہمیشہ سلامت رکھے کون سا بولتا ہے دو تین سوال ہیں <تصفح> تو یہ ان کو تسلی سے سماعت فرمالیں تو کال نہ بند کر دے مہربانی جناب جناب فرمائی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج کل یہ آفس میں جب بھی کہیں بھی کہیں بھی سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں تو جب تک ان کو پیسے وغیرہ نہیں دیتے تو وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں یا پھر چکر <تصفح> اتنے لگاتے ہیں جلیل <تصفح> کرتے ہیں اس کے متعلق ہمیں کتنا گناہ ہوتا ہے ہمیں دینے والوں کو یہ تو آج کے ٹاپک کے متعلق ہی سوال ہے دوسرا میں نے پہلے بھی ایک دن ارج کیا تھا شاید میں جلدی چلا گیا میں نے جواب نہیں سنا تو اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں یہ مفتیاں نے الزام سے میرا سوال ہے کہ یہ نابالغ بچے کی امامت پر کہتے ہیں جی جائز نہیں ہے جبکہ بخاری شری میں امر بن سلمان نے چھ سال کی عمر میں نماز پڑھائی حنفیوں کے پاس کون سی دلیل ہے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیں ایک اور میرا سوال ہے جی خان صاحب ریلوے کے متعلق ہے کہ وہ ہر چیز کو قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے لکھا کہ لوہے کے چین سے نماز مکرو ہے یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حرام ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سی حدیث ہے اس پر بھی ذرا فرمائیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں یو کے یو کے سے بات کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی مفید صاحب پہلے ان کے آ جاتے ہیں اس بار ڈسکشن کا آغاز کریں گے دیکھیے پہلا سوال بھائی نے یہ پوچھا کہ سرکاری دفاتر میں جو ہے وہ عام طور پر جائز کام کے لیے بندا جاتا ہے لیکن نشفت دینی پڑتی ہے اب علماء, علماء کرام نے فقاہر ازام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر جو جا رہا ہے اس کا جائز کام ہے جائز کام کے لیے جا رہا ہے اب اسے خدا نہ خاصا رشوت دینی پڑ رہی ہے تو اس صورت میں رشوت دینے والا جو ہے وہ گناگار ہوگا لینے والا گناگار ہوگا لیکن دینے والا بمر مجبوری دے رہا ہے تو وہ گنگار نہیں ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک مقدمہ یہ پیش ہوتا ہے جیسا کہ موضوع سے ریلیونٹ ایک چیز آ گئی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں نارملی دفاتر کا عالم یہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ ملازم بھی ہیں وہاں پہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں ان کو تنخویز بات کی دی جا رہی ہے کہ آپ نے پیور سروسز دینی ہے بہتر سروسز دینی ہے ان ٹائم دینی ہے اور ان کے مسائل کالو کرنا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک شخص جاتا ہے جنمنی اس کا کیس اس کو جا کے رشوت دینی پڑتی ہے تو یہ یہ جو سوچ ہے مفتی صاحب اس سوچ پہ بات کرتے ہیں یہ سوچ کیا ہے اصل میں ہمارا ضمیر جو ہے وہ سو چکا ہے ہمارا ضمیر ہمیں جو ہے وہ یعنی ہمیں بیداری کا احساس نہیں دلاتا سو چکا ہے کہ مر چکا ہے مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں میں ہلکے الفاظ استعمال کی کہ سو چکا ہے بلکہ آپ کی بات زیادہ اوپر ہے کہ وہ مر چکا ہے ہمیں احساس پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان ہے نیکیوں کا اس میں اتنا مطلب ڈھیروں پتا کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر ابھی بھی آپ چلے جائیں تو سرکاری دفاتر میں یہی حل ہوگا وہی رشوت وہی جھوٹ وہی غبتیں وہی وادہ خلافی تمام چیزیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں تو یہاں پر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر جائز کام کے لیے جاتے ہیں جائز کام ہمارا نہیں ہو رہا <تصفح> اب وہ اگر رشوت لے رہا ہے تو لینے والا گناگار ہے بمر مجبوری گناگار نہیں لیکن دونوں بالکل بالکل اسے صحیح سمجھ رہے ہیں اور لین دین کر رہے ہیں تو دونوں کے دونوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں کی دونوں جہن نوی ہیں بات جاری رکھیں گے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام اجنیل بھائی جی میں uh, عرض جی, کر. Uh, کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بھائی. آواز کر رہی ہوں دہلی سے کون سا وہ بات کر رہی ہوں ہلو ہلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ناظرین آپ رہے, رہے ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقاتی اپ آپ سے ایک مختصر سقفے کے بعد خوش آدید خواتین اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دھوکے بازی فریب رشوت چوری یہ جو رویہ ہمارے یہاں معاشرے میں قائم ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس گفتگو میں کس نتیجے میں پہ پہنچیں گے ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جیلو ہلو جی, جی محترمہ آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائیے میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ دو کال ہلو جو ہے اس کے بارے میں جو آپ اس کا کیا انجام ہوگا ساتھ میں مجھے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ میری مدر ان لا غیر وہ نا کرنا چاہتی ہیں اسکاف بیٹھنے کے لیے میرے میاں نے کہا کہ اسکاف بیٹھے <تصحیح> تو وہ قرآن تک نہیں پڑی ہوئی <تصحیح> تو وہ کیسے اگر اسکاف بیٹھے تو اچھا آپ نے پہلا کوشچن کیا کیا تھا دوبارہ ریپیٹ کریں گیلو آپ کی کال غالب ڈراپ ہو گئی ہے جناب قریشی صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صاحب رحمت تو جہاں ہم بے قسار رحمت اں میں کہاں رحمتی دو جہاں ہم یہ بیکشا شفائے متا وہ کہاں میں کہاں رہبرے رہبر سرورے سرورا تاج دار وہ کہاں میں کہاں رہمتے خوشبو سے ممنتر چمن ان کی خوشبو سے میں ممنتر کرے آپ کے انجمن انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں رحمت سہاجا خوشنو دل بوا دل تشا مست مستبا ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین آج اس سیوان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں دھوکہ دہی کے معاملے پر فریب کے معاملے پر جھوٹ کے معاملے پر مکر فریب جو معاشرے میں ہو رہا ہے رشوتیں لی جا رہی ہیں اور طرح طرح کی جو ہمارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام میرا تھا جے یہ ریشن لینے والے کا اکثر میں کیا انجام ہوگا اور میری یہ دفتر کو ایسی فرمائش ہے فرمائیے یہاں آپ کو سنواتے ہیں انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی صاحب جو ہے اس کو ڈسکشن شروع کرتے ہیں دیکھیں ایک کوشچن بھائی یو سے کیا تھا کہ نابالغ بچے کے حوالے سے کہا کہ بخاری شریف میں روایتیں ہمارے سلمہ کی انہوں نے چھ سال کی عمر میں امامت کرائی تو دیکھیں بخاری شریف الحمد کا یہ مرتبہ پڑھانے کی تازت حاصل ہوئی ہے پڑھنے کی تازت حاصل ہوئی ہے ایسی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری سیدھا مسئلہ ہے کہ شریعت متحرہ نے جو ہے عبادات کا وہ اس شخص کو کیا ہے جو بالغ ہو ہے بالکل بچہ جب نابالغ اس کی نماز نفل ہوگی تو نفل کے پیچھے مختلف کی ہوگی نہیں جماز پھر ایک دوسرا کچھ انہوں نے کہا تھا کہ فاضل پر رحمۃ اللہ علیہ نے چین کے مسئلہ جو بیان کیا ہے تو وہ دراصل ہدایت شریف کا مسئلہ اور اس میں ہدایت شریف میں اس حدیث شریف کو باقاعدہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں تانبے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ بولے صلاح وسلام میرے شاد فرما کی کیا بات ہے کہ میں تمہیں کی خوشبو پا رہا ہوں انہوں <تصحیح> نے انگوٹھی اتار کے اگلے دن لوہے کی انگوٹھی پہنی تو آپ نے فرمایا کہ کی کیا بات ہے تم سے جہنم میں لباس کی بوا رہی ہے جہنم کا جہنم ہے لباس ہوگا تو یہ حدیث شریف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خود امام اعظم ہونی فا رحمۃ اللہ کا یہی فتو ہے کہ مرد کو جو ہے لوہے کی جو دہات کی جو اشیاء ہیں وہ استعمال کرنا کرنا چاہیے جی جی بلا ضرورت ان کو استعمال کیا فرمائی اچھا سے یہ کیا گیا تھا وہ خاتون نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو احتکاف میں کیسے بیٹھیں گے دیکھیں قرآن پڑھنا ایک الگ عبادت ہے اور احتکاب کرنا ایک الگ عبادت ہے اگر انہیں قرآن نہیں پڑھا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ میں بیٹھ سکتے ہیں اس میں ذکر اخکار دروز شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے دھوکہ دینے والا خاتون نے سوال کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا ہم آج بات کر رہے ہیں اس بات پہ معاشرے کے اندر جو جس انداز سے چاہتا ہے اپنی چھری کے رشتے سامنے والے کی گردن کو رکھ کے اس کو ذبح کر دیا کرتا ہے یعنی بس اس کو موقع ملنا چاہیے کہ میں دھوکا دے سکتا ہوں وہ دھوکا دے کے نکل جاتا ہے انجام کیا ہے مفتی صاحب شخص دیکھیں انجام کے بارے میں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منعشہ خلع سمنہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنی ملت سے نکال دیا ہے اللہ پھر دوسری بات یہ جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال سما کہ آئے تو المناف کے یہ حد سے قربہ وزا واحد آصلفہ وزا مانا من کہ منافق تین علامتیں جب بات کریں جھوٹ بولتا ہے جب اس سے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہیں کرتا اور جب کوئی امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مراکز بھی کرار دیا ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانا جہنم بھی ہو سکتا ہے اچھا رشوت لینے والا جیسا کہ اس کے حوالے سے ایک سوال آیا کہ آج معاشرے کے اندر ہمارے یہاں دیکھیں آپ وہی سب کسی بھی ادارے میں چلے جائیے کسی بھی ادارے میں کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کرانا ہے جب تک آپ انڈر دی ٹیبل لفافہ نہیں دیں گے کیش نہیں رکھیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا نبی کریم علیہ صلاحت والسلام کی زمن میں صاف حدیث سے پاک موجود ہے کہ رواشی رشت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کی دونوں جہنمی ہیں اتنی مشہور حدیجیں ہماری سماعتوں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں باوجود اس کے کیا ایمان کی کمزوری ہو گئی خوف خدا کی کمزوری ہو گئی یا دھرنے سے سارے کام ہو رہے ہیں بہت دے اچھا آپ نے سوال کیا بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سات سو مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے بار ہاتھ سچ کی ترغیب دی ہے یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہے اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ رشوت لینا یا اس طرح چلنا دولت اپنا یعنی مال و دولت کی حرض اتنی زیادہ پیدا کر لی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہمیں اسی مال و دولت کو بنا لیا ہے <تصفح> اب مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو قرآن پاک میں جو حری قدیمہ میں احکامات درج ہیں ہم ان احکامات کو نظر انداز کر کے راتوں رات مال در بننے کی کوشش کرتے ہیں امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات میں یہ مال ہمارے پاس آ جائے اور ہم جو شان شام و شوکت سے رہیں بس یہی مال و دولت کی حص سے ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے افال کے منتقل ہو رہے ہیں اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ تو رشوت لینا تو بہت بڑا کام ہے میں تو بہت چھوٹی سی بات کرتا ہوں کرتا ہوں کہ ایک مالک ہے وہ کاؤنٹر پہ اپنے ملازم کو چھوڑ کر گیا ہے کہ میں بھی نماز ادا کر کے آتا ہوں یا کسی کام سے نمٹ کے آتا ہوں وہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ملازم جو ہے وہ اپنی وساد کے مطابق اپنی اسٹیٹس کے مطابق چوری کر رہا ہے اور اس کے بات کا خوفی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ, یہ سوچ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے دیکھیں جنت بھائی یہ سوچ تو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے اور اس کے اسباب جیسا کہ آپ نے آپ نے ذکر بھی کیا تو اس کا اصل سبب یہی ہے کہ آخر عقیدہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا اسی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے عقیدہ آخرت پہ ایمان نہیں رہا ہے کیونکہ انسان کو اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے لیے فلا فلاں دوائیں کھانا جو ہے نقصان دے ہے یا کسی بلڈنگ کے بارے میں انجینئر کہہ دے کہ اس کی عمر جو ہے جناب ایک سال ہے فوری طور پہ سے نکل جائے تو جب اس کو مدت پوری ہو جائے تو کوئی بھی اس کے نیچے داخل نہیں ہوتا حالانکہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بات جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی آپ فرما چکے ہیں جہنمینی oh. پھر نہیں مان رہے اس کے عمد... ایمان کی کمزوری جو ہے وہ آتی بات جاری رکھیں گے نازین گے آپ ہمارے اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سوقتے کی بات بین اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اخبار حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جی عرض کروں اسٹار ٹائم جی اسٹار ٹائم ہلو جی فرمائیے ہاں جی جنیش بھائی میرا مسئلہ ہے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میرا نام خافذہ میں گجرا والا سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ہاں جی میرے دادا ابو ہیں انہوں نے سب کو حصہ دے دیا پر میرے ابو بڑے ہیں انہیں اب تک حصہ نہیں دیا ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لگایا نہیں کچھ خرچ نہیں کیا اس وجہ سے انہیں کچھ ملے گا نہیں پر یہ ہے بلیو کریں میرے ابو اب تک ان کی بہت کرتے ہیں ان کی اس وجہ سے میرے اپنا گھر نہیں ہے میرے بھائی کا حصہ نہیں ہو پا رہا हां जी ایک اور مسئلہ ہے اس بار بتائے کہ یہ کیا ہے دھوکہ کہ میرے دادا بابو کو شیئر نہیں ہم لوگوں سے کرنا چاہتے ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ میری دوست ہے کچھ دنوں پہلے اس کی رشتہ آیا کہیں سے ہاں جی اس کا رشتہ آیا تو انہوں نے لوگوں نے ٹھیک ٹھاک لوگ دے انہوں نے ٹھیک اس کا رشتہ مانگا کیا منہ میٹھا کر گئے بعد میں وہ بہنیں آئی انہوں نے کہا نہیں جی یہ غریب ہے ہمیں رشتہ نہیں کرنا آپ لیو کریں مجھے اب تک بہت دکھ ہوتا ہے وہ مطلب یہ تو واقعی ایک فریب کے ہی زمرے میں ہی بات آتی ہے یہ تو واقعی ایک مسکمٹمنٹ بالکل بالکل بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ کلام فرمائیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ دادا نے جو ہے یہ دھوکہ کیا یا فریب کیا یا کیا کیا بیسکلی دیکھیے دادا نے جو معاملہ کیا ہے تو اپنی جائیداد کو اپنے دیگر بیٹوں کو تو دیا مگر اس بیٹے کو نہیں دیا تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ظلم فرمایا ہے یعنی خیال یہ کہ صورت ہے قرض العمان ابن بشیر علی اللہ علم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے غلام تحفے میں دیا تو لے کر مجھے اور نبی کریم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر رض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو غلام دیا ہے تو اس کا عرض ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس ظلم کی تقسیم پر گواہ گوانا یعنی یہ ڈسکرمنیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہے بالکل نہ پسند کا اچھا آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں مفتی صاحب کہ یہ لڑکی کو دیکھ کے جانا ساری باتیں طے کر لینا سب کچھ کر لینا اس کے بعد انکار کر دینا تو یہ دھوکہ فریب نہیں ہے کیا بالکل یہ دھوکہ دہی ہے کہ پہلے پسند کر لیا منہ میٹھا بھی کر لیا منہ میٹھا کرنے کا مطلب ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ پکا ہو چکا ہے اب بعد میں بہنیں آئیں اور آ کر اور اب دیکھیں یہاں پر ذریعہ کیا بنایا کہ جی وہ غریب ہے غریب ہونے کی بنا پر وہ رشتہ ضرور ٹھکرا دیا گیا اب دیکھیں کہ اس لڑکی کا دل بھی دکھایا گیا اس کے گھر والوں کا دل دکھایا گیا اور دوسرا دیکھیں کہ پہلے ہاں کر کے پھر نہ کی گئی تو دل دکھانا یہ ایک الگ جرم ہے اور ہاں کر کے نہ کرنا یہ دھوکہ دہی کے اور سریت کے زمرے میں ہے تو میں سمجھتا ہوں بالکل قابل اور بات ہے, جی ہے کہ آج وہ کسی کی بیٹی کے ہاں ساتھ کر رہے ہیں تمام کے کل مقافات عمل میں ان کے ساتھ ہوگا مفتی صاحب یہاں پہ ایک بات مفتی صاحب نے فرمائی تھی کہ رشوت جو شخص دے رہا ہے مجبوری میں دے رہا ہے وہ ماورہ ہے اس بات سے لیکن وہ جو لے رہا ہے وہ گناہگار ہے اچھا روٹین بن گئی آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا آفس میں یہ طے بات ہو چکی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو شخص دے رہا ہے وہ کیا اس گرفت میں نہیں آ سکتا کسی صورت میں ہاں دیکھیں اس میں تو یہی ہے کہ جو شخص مجبور ہو جائے سامنے اس کا جائز کام ہے اس کا نہیں مل رہا پھر اس کو دوسرے طریقے سے بھی لے سکتا اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ عبد الرۃۃۃ و طبی المحضورات کی ضرورتیں جو ہے وہ معذور اشیاء کو جائز کر دیتی ہیں اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سیر فرما تھے تو ایک شاعر آیا اہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کے فرمایا کہ یا بلال اق ان لسان Hey, بلال اس کی زبان کو ہم سے روک دے हुँ. اور اس کو کچھ دے کے فارغ کر دے हुँ. کیونکہ اس کی عادت تھی کہ اس کو کوئی دے دیتا ہوتا تو وہ تعریف کرتا تھا ورنہ نہ پھر کسی کو برائی کرتا اچھا اب یہ جو دھوکہ دہی یہ جو مکرو فریب یہ جال سازیاں یہ جھوٹ منافقت رشوت یہ ساری چیزیں جو معاشرتی برائیاں ہیں چوری ہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیسکلی کس بات سے دوری ہے مفتی صاحب کہ تمام سر جو بیماریاں ہمارے اندر اجبس گئی ہیں آج معاشرے میں دیکھیے اس میں اصل چیز تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ یہ ہے کہ ہب دنیا راس و خطیہ کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے ہر گنا کی جڑ ہے تو اب بات یہی ہے کہ دنیا کی محبت رس بس گئی ہے دلوں کے اندر اور دنیا کی محبت رس بس جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ تصور ہو جاتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے اور چار دن دی دنیا کچھ کھالے پیلے مو آخرد کا باہر ہو جائے مگر آپ دیکھیں پیٹرول میں ملاوٹ ہمارے یہاں چل رہی ہے اگر ٹرین میں سفر کرنا ہے تو ٹی ٹی کو پیسے دے کے جو ہے مطلب پیسے کم کرو رہی ہے غریب و غریب یعنی ملازم ہے وہ فیکٹری میں جا رہا ہے تو کارڈ پہلے پنچ کروا رہا ہے آؤٹ کروا رہا ہے تو مطلب وہ بعد میں کروا رہا ہے عجیب صورتحال عالم صاحب تو یہ مادہ پرستی جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے اور مستقبل ہمارا کیا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے اصل میں اگر ان ساری اشیاء کو دیکھا جائے ان سارے احمد کو دیکھا جائے تو اگر یہی احمد رہے تو مستقبل تاریخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل اس وقت روشن ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ابار کا اور اس کے پیارے اس رسول کے پیارے فرمداخا کی کوشش کریں کلی کہ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دہی کرتے ہیں اس کی وجہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ دنیا کو ہم نے اپنے اندر اچا بسا لیا ہے اور آخت کو مہو کر دیا ہے دنیاوی مال و دولت کی حرص میں ہم بالکل مہ ہو چکے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سامنے بھائی کو یا کسی کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا بھائی ہے اس کا نقصان ہمارا نقصان ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہ صبر ہمیں فراہم کیا ہے کہ تمام جو آپس میں مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے بلکت بلکت جسم کی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو وقت ناظم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر افطار ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنیز اقوال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی جی میں پشاور سے زینب بات کر رہی ہوں جی فرمائی جی سوال میرا یہ ہے کہ آج کل کے لوگ جو محتاویزات بنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ بزرگ ہیں چاہے وہ عالم ہیں چاہے مطلب جیسے بھی لوگ ہیں وہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اتنے پانچ ہزار پیسے دیں دس ہزار روپئے دیں ہم آپ کا کام کر دیں گے موکلاتوں <تصفيق> کے ذریعے جناتوں کے کی ذریعے کیا یہ رشوت نہیں آتے ہیں کیا ان کو یہ پیسے دینا جائز ہے نہیں جائز اچھا بڑا ایک موضوع سے ریلیوینٹ کر کے آپ نے بڑا ایک ٹپیکل ٹیپکل کو بہرحال ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے دوسرا سوال جنید بھائی میرا یہ ہے ہیلو جی جی فرمائیے جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ وداؤٹ ٹاپک ہے لیکن بہت اچھا سوال ہے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آج کل کے عالم یا بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھو مشکل حل ہو گیا ہر قسم کا وظیفہ پڑھنا صحیح ہے کہ خان تک اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی قریشی صاحب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چند جی کالر نے ایک مجھے حکم دیا میں پیش کرتا ہوں ساؤ کا کلام خبر میں روخ ہے پور نکھا Hey, baby.